بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹوں میں ہمارا کوئی حق نہ ہو اور تم ضرور جانتی ہو جو ہماری خواہش ہے